بفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على صائر الكواكب والعلماء ورثت الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ غافر قابل القدر ورقابل سادة احترام مولماء اكرام ورقابل قدر خصوص اسجيج بر الحديث علامة محمود الحسن حفظه الله اور شیخ الحدیث مولانا یوسف قصوری حافظ اللہ تعالی اور دیگر تمام عمائدین اور سامعین السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکات بہت تاخیر ہو چکی اور جو کراچی شہر کی ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ آپ سب جانتے ہیں لہذا موضوع کے حوالے سے بہت سے مقدمات کو چھوڑ کر اور کسی تمہید کے بغیر علم کی فضیلت فضیلت علم میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بہت ہی کافی اور شافی ہے قلحل یس طلینہ کہ کیا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں یہ استفاع میں انکاری ہے جس کا معنی برابر نہیں ہو سکتے اللہ تعالی نے یہاں دو طبقوں کو جدا کر دی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وہی کا علم حاصل کیا اور وہی کا فہم حاصل کیا ان راہوں پر چل کر جن راہوں کی تحدید سلف سال ہی نے فرمائی ہے یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں کے زمرے میں دوسرا طبقہ جو ہے وہ ان لوگوں کا جو پڑھے لکھے نہیں یہ طبقہ عام ہے. اس میں تاجر بھی ہیں اس میں راتوں کو قیام کرنے والے بھی ہیں اس میں روزے رکھنے والے بھی ہیں مجاہدین بھی ہیں سخی بھی ہیں متصدقین یہ طبقہ عام ہے اگر یہ پڑھے لکھے نہیں اور ان کے پاس وہی الہی کا علم نہیں ہے یہ حصول علم کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی تو یہ سارا دوسرا طبقہ ہے اور اللہ رزت نے انہی دو طبقوں کو الگ کر کے یہ استفاہ میں انکاری کے انداز میں بھلا پڑھے لکھے اور ان پڑھ برابر ہو سکتے ہیں میں نہ برابر نہیں ہو سکتے یہ جو فضیلت ہے یہ بحمد اللہ کافی اور شرفی ہے کہ کوئی دنیا کا طبقہ اہل علم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ایک شخص اگر صبح کو بیٹھے اور شام تک اشرفیاں بانٹتا رہے وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا ایک شخص صائم النہار ہو قائم اللیل ہو وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا ایک شخص گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر مسلسل میدان جہاد میں ہو وہ اہل علم کا مرتبہ نہیں پا سکتا اور, اور آپ کسی طبقے کو اہل علم کے طبقے سے افضل گردانیں گے تو یہ قرآن کی ساید کا انکار ہو قرآن پاک نے واضح کر دیا کہ یہ برابری نہیں ہو سکتی اور اس کی شرح نبی علیہ السلام کی حدیث ہے ابھی اب آپ نے سنی آپ نے اسی فرق کو ایک مثال سے سمجھایا کہ فضل العالمد کا فضل القامر لََ بدر اللہ ساعر کہ ایک عالم اور ایک عابد ان میں کیا فرق ایک طرف ایک عالم ہوں اور ایک طرف عبادت گزار ہوں عبادت گزار سب ہیں صدقہ دینے والے ثقافتیں کرنے والے مسجدیں اور مدرسے بنانے والے یتیم خانے چلانے والے اور راتوں کو قیام کرنے والے دن کو روزے رکھنے والے جہاد کرنے والے یہ سب عابد فرمایا کہ ایک عالم کا ان سارے عابدوں پر فرق یہ ہے جو چودھویں کے چاند کا ستاروں پر یعنی ستاروں کا جھرمٹ ہو اور ان ستاروں کے بیچ میں چودھویں کا چاند موجود ہو تو کیا فرق ہوگا یہ فرق ان سارے عابدوں کے بیچ میں ایک عالم کا ہے وہ چودھری کا چاند ہے اور دنیا کے سارے ستارے جمع ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو کوئی دنیا کا طبقہ علماء کا مقابلہ نہیں کر سکتا بھلا کیسے مقابلہ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو انبیاء کا وارث کہا بل علماء علما الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اور یہ وراثت جو ہے یہ قرابت کے اصولوں پر ہوتی دور کا رشتہ دار قریبی رشتہ دار کی موجودگی میں وارث نہیں ہو سکتا میت کا بیٹا بھی ہو اور پوتا بھی ہو بیچ میں ایک ہی فرق ہے لیکن پوتا وارث نہیں ہے بیٹے کی موجودگی باپ ہو اور دادا ہو باپ کی موجودگی میں دادا بارش نہیں ہو سکتا انبیاء کی وراثت علماء کو حاصل مانا دنیا کے بے شمار طبقات ہیں بے شمار لوگ ہیں جتھے ہیں گروہ ہیں لیکن نبیوں کی وراثت علماء کو حاصل تو یہ بھی ایک بڑی سری اور واضح دلیل ہے کہ اہل علم کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اور ہم کہ بھائی امبیا لم ور تو درہم بلا دینار ولاکن فرث علم انبیاء کا ترکہ درہم و دینار نہیں ہے بلکہ انبیاء کا ترکہ علم ہے ابو سے رضی اللہ عنہ ایک دن بے ساختہ بازار میں چلے گئے اور کہا کہ تاجر تم تجارت کر رہے ہو اور مسجد میں اللہ کے پیغمبر کی میراث تقسیم ہو رہی ہے تجار مال و دولت کی حریص کبھی ان کی آنکھوں کو دیکھا کرو جب اپنی دکان پہ بیٹھے ہوں کس حریث نگاہ سے یہ آنے جانے والوں کو تکتے ہیں کوئی خریدار آئے کوئی کسٹمر ہے کوئی گاہک ہے تو یہ فوراً اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں آ کچھ ترکاہ ہمیں مل جائے مسجد میں دیکھا تو کچھ بھی نہیں ہاں کچھ مسجد میں کچھ طلبہ بیٹھے ہوئے اور درس حدیث چل رہے قادل اللہ اور قادل رسول کی سدائیں گونچ رہے لوگوں نے کہا بول رہا یہ کیا مذاق کہاں میراث تقسیم ہو رہے کہا کہ کی کیا دیکھ رہے لوگوں نے کہا کہ یہاں تو بس قاد اللہ اور قادر رسول یہ صدایں گونج رہے تو فرمایا کہ ہاد میراث رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہی تو اللہ کے پیغمبر کی میراث ہے یہی تو رسول اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے تو یقیناً جس کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہو کہ وہ اپنے انفاس و نفائس کو اس میراث کو سمیٹنے میں صرف کر دے اور اپنے گھر بار کو چھوڑ دے وطن کو چھوڑ دے اہل خانہ کو چھوڑ دے ان کی جدائی برداشت کرے اور ایک صبر و عظیمت کے ساتھ کسی مدرسے کے سبرد ہو جائے آٹھ سال کا نصاب ہے دس سال کا نصاب ہے اسے وہ صبر سے پڑھے تو یقیناً وہ دن رات روز افزو اس میراث کو سمیٹ رہے اور بقول اللہ ہو کے وہ اماں صاحب فیض دادی فی رحمان جو علم کا طالب ہے علم کا حریص ہے علم کا پیاسا ہے وہ ہر مسئلے کے اضافے کے ساتھ ہر علم کے اضافے کے ساتھ رحمان کی رضا میں اضافہ کر لیتا اس نے ایک مسالہ پڑھا رحمان کی رضا اس کے لیے بڑھ گئی ایک حدیث پڑھی رحمان کی رضا اور بڑھ گئی پھر ایک اور حدیث پڑھی رحمان کی رضا اور بڑھ گئی تو یہ طالب علم اس کا مقام آپ سوچیں جو آٹھ سال ایک مدرسے میں رہتا ہے اپنے اساتذہ سے پڑھتا ہے ذانم تلمس طے کرتا ہے فقہ پڑھتا ہے حدیث پڑھتا ہے تفسیر پڑھتا ہے پھر کتاب و سنت کے جو معاون علوم علم ہے نحو پڑتا ہے صرف پڑھتا ہے جس کو آج کے انجان اور جو حلا جو ہیں اس سمجھ تو ان کی ضرورت نہیں کوئی شارٹ کورس کر لو دورے کے نام پر اور بس یہ کافی نہیں بڑے تعمق کے ساتھ وہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں میراث جس کو آدھا علم کہا گیا وہ پڑھتے ہیں یقیناً ان مسائل کے اضافے کے ساتھ رحمان کی رضا میں اضافہ ہوتا ہے تو کوئی آپ مثال پیش کریں جو ایک طالب علم یا اہل علم کے درجے تک کسی کو پہنچا سکے تبھی تو رسول اللہ, صلی اللہ علم کا فرمان ہے کہ ایک طالب علم کے لیے یہ ایک اعزاز ہے وہ کبھی اکیلا نہیں ہوتا بلکہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے طالب رضمبا ثنا ان کے اس کردار سے خوش ہو کر ہمیشہ فرشتے اس کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اور ایک طالب علم کا مقام یہ ہے کہ کائنات کی ہر شے اس کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی حتیٰ کہ بلوں کی چونٹیاں اور حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں پانی کی مخلوق پانی کا ذکر اس لیے کیا کہ دنیا میں پانی زیادہ ہے خشکی کم ہے تو زیادہ حصہ جو ہے وہ پانی हم. کا ہے اور پانی کی مخلوق خشکی کی مخلوق سے زیادہ ہے اور سب کے سب طالب علم کے لیے استغفار کرتی چونٹیاں بلوں کی چونٹیاں وہ طالب علم کے لیے استغفار کی دعا کرتی تو یہ فضائل علم کے طالب علم کے اسی لیے بہت سے اسلاف کا قول جس میں ابو دردا کا نام آتا ہے مطلب مسعود کا نام آتا ہے اور دیگر بعض امہ کرام کا نام آتا ہے امام ابو خیسمہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب العلم میں اخوال نقل کی ہیں پڑھاتے ہیں کہ اگ دو عالمن او مطالمن او مستم اور ایک قول میں او محبن ولا تک سے متعلق کہ اللہ کے بندو یا تو عالم بن جا یا طالب علم یا علم کو سننے والا یا اہل علم سے محبت کرنے والا پانچواں کچھ نہ بننا ورنہ برباد ہو جاؤ تو کوئی نہ کوئی تعلق جوڑو علم کے ساتھ یا عالم بن جاؤ بڑی محنت کر کے عالم کیسے بنتا ہے یعنی ہمارے جو بر صغیر ہندوستان پاکستان اس میں جو سوید المؤمنین ہیں ایک عالم بننے کے لیے وہ دینی مدارس بڑی ایک تاریخ ہے ایک دور میں میاں صاحب مرحوم میاں نظیر حسین محدث دہلوی انہوں نے دلی میں ایک ادارہ قائم کے مدرسہ قائم کیا اور اس سے مشاہیر نکلے انہی مدارس کی وہ پیداوار اور آج جو مدارس موجود ہیں ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں نیپال میں جو ایک ایک بندہ ٹکا نصاب جو پڑھایا جاتا ہے یہ ان علاقوں میں سبید المؤمنین جس پر قائم ہیں اور بڑے بڑے اساتین انہی اداروں سے فارغ و تحصیل ہو کر اس دنیا کو اپنے نور سے منور کر کے یہ اداروں کی پیداوار جو گورنمنٹ نے جو یونیورسٹیاں کالج بنائے ہیں کوئی آپ ایک لسٹ آپ دیں ہیں کہ فلاں مشاہر وہاں سے نکلیں فلاں ڈاکٹر فلاں انجینئر کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، عقیدے میں احکام میں ٹکا ٹکا کے غلطیاں کرتے ہیں اور ان کے سکینڈل مشہور ہیں لیکن ان مدارس کا جو نور ہے جو اس سرزمین پر قائم ہے اور آج بھی قائم ہمارا ایک قابل فخر اساثہ محمد گوندل بھی رحمہ اللہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ اور جناب داود حضمی رحمہ اللہ ثناء اللہ عمر سری رحمہ اللہ بدی الدین راشدی رحمہ اللہ محب اللہ راشدی رحمہ اللہ سلطان محمود رحمہ اللہ کس کس کا نام لو کس کس کا نام آپ لیں یہ ان مدارس کی زینت تھے ان مدارس سے یہ نکلے اور انہوں نے تاثیل کیے تاثیل سے مراد اصل تیار کرنا انہوں نے طلبہ تیار کیے علماء تیار کی پھر ان علماء میں کوئی توحفت العفظی کا مولف بن گیا شعر ترم دی اور کوئی جناب علی ابو دابود کا شاعر بن گیا کوئی سنن نسائی کا شعر بن گیا کوئی بخاری کا شعرے بن گیا کوئی مسلم کا شعرے بن گیا یہ ان مدارس کا کمال ہے یہ سارا جو علمی اساسہ ہے ان مدارس کے رہی نے منتھ اور میں یونیورسٹیوں کے پی ایچ ڈی افراد کو جانتا ہوں جنہوں نے صحیح بخاری کی شکل نہیں دیکھی ہوئی بخاری اٹھانا تو دور کی بات ہے پڑھنا پڑھانا دور کی بات ہے صحیح بہاری کی شکل نہیں دیکھی ہوگی تو یہ مدارس جو ان کا ایک جو ان کی ایک روح ہے اور جو ان کا ایک منحص ہے اس کی گرد کو بھی یہ جو مروج کچھ ادارے ہیں وہ اس کی گرد کو بھی نہیں پا, پا سکتے یہ سب المعمن اللہ رب العزت کچھ لوگوں کو خصوصی توفیق دیتا ہے ان کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہمارے علاقے میں دینی مدرسہ قائم ہونا چاہیے وہ پھر اس کے لیے وہ ٹیم تیار کرتا ہے جو ٹیم اس ماحول کے لیے ضروری ایک فکر پیدا ہوئی اب یہ یقینی یہ بات ہے اور دین اسلام ایک اجتماعی جدوجہد چاہتا ہے ایک اجتماعی جدوجہر انفرادیت سے ہٹ کر ایک اجتماعی جدوجہر اب یہ جو مدارس کا جو سلسلہ ہے اس کے لیے نمبر ایک جو ایک ایک اثاسی رکن وہ وہ مخیر و ہیں جو اس قسم کے مدارس کی اقامت میں معاون بنتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ پیسہ دیتا ہے تاکہ وہ پیسہ ان مدارس کے کام آئے مدارس کی تعمیر ہو اگر تعمیر نہ بھی ہو تو کام چل سکتا ہے یہ بات یاد رکھو پیسے کا معاملہ دعوت دین میں اس کی حیثیت ایک بنیادی نہیں ہے اس کا نمبر چوتھا پانچواں سب سے پہلے تعلق باللہ ہے اخلاص ہے تخبار پرہیزگاری ہے اس علم کی خدمت کے لیے علماء کا ہونا علماء اگر نہ ہو طلباء اگر نہ ہو آپ کوٹھیاں بنا لیں بلڈنگیں بنا لیں اور بڑے بڑے مشاری جو آسمانوں کو چھو ہیں بے مقصد مدارس صاحب بنائیں مساجد بنائیں کروڑ اور ہر روپیہ خرچ کر کے تو مدارس اور مساجد جو ہیں وہ یہ اینٹوں اور پتھروں اور سنگ مرمر کا نام نہیں ہے بلکہ یہ دعات اور علماء کا نام مسجد کا کردار ممبر و محراب سے ہے ممبر و محراب کی رونق علماء ہے مدارس کا کردار جو ہے وہ بلڈنگ سے نہیں کمروں سے نہیں اور عربوں کے جو میزانیے سے نہیں بلکہ یہ علماء مدرسین اور مشائق سے ہے جو ان مدارس کی رونق ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے صدیوں سے بحمد للہ چلا آ رہا ہے اور بڑے بڑے حفاظ مؤلفین اور بڑے بڑے جناب علی مدرسین ان مدارس سے پیدا ہوئے نکلے اور ان کا نور اس وقت جو ہے وہ دنیا کو چمکار ہے دمکار ہے دنیا بھر میں ہمارے مشاہ کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں اور دعوت دین کا کام کر رہے ہیں تدریس کا کام کر رہے ہیں علم کی خدمت کر رہے ہیں اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں یہ جو علم کا معاملہ ہے جو علم کا ایک مزاج ہے وہ یہ ہے یعنی کامیاب ایک مزاج وہ یہ ہے کہ جو دین کے حاملین ہیں جو علماء ہیں ان کو خالص اس علم کے لیے وقف رکھو ان کو خالص آج گورنمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ دینی مدارس میں انگریزی داخل کرو کمپیوٹر داخل کرو اور دینی مدارس میں جو ہمارے کالجوں کے علوم وہ داخل کرو اور ہمارے کچھ لوگ جو احساس کمتری میں مبتلا ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے وہ کو انگریزی بولتا ہوا دیکھ لیں سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کو افلت ہو نہ کہ حالانکہ کوئی اس کی حیثیت نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو دینی علم کا مزاج ہے وہ قرآن نے بیان کیا ہو اللہ دفل امی جین رسول ہمارا رسول امی ہے ان پڑھ اور اس نے اللہ تعالی نے امی میں اس رسول کو بھیجا رسول کے صحابی بھی امی جین وہ نہ رسول نہ رسول کے صحابی یہ جو وقت کا تمدن تھا اور وقت کی سیاست تھی وقت کے علوم تھے کسرا اور کیسرے کی صنعتیں ترقییں وہ اس کے حامل نہیں تھے وہ امی تھے بالکل تاکہ رسول امی آئے اور ان سادہ نفوس میں سادہ قلوب میں سیدھا دین کا علم داخل ہو کسی تکلف کے بغیر اور کسی ایسی ہوا کے بغیر جو زمانے کی ہوا سیدھا یہ علم داخل ہو اور یہ علم داخل ہوا پھر نتیجہ کیا نکلا ابو بکر صدیق عمر ابن خطاب عثمان غنی علی مرتضی، ابو بیدہ بن جراک اور کیسے کیسے اساتین پیدا ہوئی امین تو ہم لوگ جو یہ کچھ یہ ہوائیں دیکھتے ہیں جناب یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے اور پھر ہم ایک احساس کمزری میں یہ ٹھیک ہے ایسا کرو ویسا کرو میرے بھائی یہ مزاج نہیں ہے آج جو اس دین کے علم کے خدام میں آپ ان کو گنیں ان کو شمار کریں میں کچھ نام لیتا ہوں محدث سے دہر آج کے دور کے محدۃ علامہ البانی رحمہ اللہ ان کے نام کو کون نہیں جانتا کون سے علوم انہوں نے پڑھے خالص شریع. کتاب و سنت کا رجال کے امام. فن جرح و تعدیل کے امام اور دنیا انہیں اس دور کا مجدد مانتا فقیح العصر فقی الزمان شیخ السمین رحم اللہ کون سے علوم انہوں نے پڑھے لیکن کتنی خدمت کر کے گئے سینکڑوں کتابیں پیچھے چھوڑ کر گئے ہزاروں شاگرد چھوڑ کر گئے ایسے ایسے شاگرد کہ آج ان کا ہر شاگرد اپنی جگہ ابن عسمین یہ خدمت ہے یہ اساتین یہ نام ہے جو اس آسمان کو جگمگا رہے روشن کر رہے ہیں. ایک شخصیت دنیا کہتی ہے کہ ان کی زندگی صحابہ کی زندگی جیسی ہے شیخ نے باد رہا ہے کون سی علوم پڑھے کون سی سائنس پڑھی نہیں خالص شر علم اور یہ اس علم کا مزاج آپ نام گنتے جائیں پاکستان میں ہزاروں نام آپ کو نظر آئیں گے لیکن بالکل وہ اس خالص اس شرع علم کے حاملین تھے اور ان کے ہزاروں شاگرد دنیا میں پھیلے ہوئے اور وہ دنیا میں کا کام کر رہے ہیں علم و عمل کا کام کر رہے ہیں تو اللہ کے لیے ان مدارس کے مقام کو آپ سمجھیں آپ نے جو ہمیں موضوع دیا علم کی فضیلت اور دینی ادارے تو دینی اداروں کا وہی ذوق اپنے اندر پیدا کریں اور ان کا جو نور جو چلا آ رہا ہے اس نور پہ قائم رکھو ہماری گورنمنٹ سے بھی استداء ہے ہمارے مدارس کے نور کو اپنے کالجوں میں منتقل کرو یونیورسٹی میں منتقل کرو نہ کہ اپنے کالجوں کی شاہی کو ہمارے کالج ہمارے مدارس کی طرف میں جانتا ہوں میں گھر سے نکلتا ہوں میرے گھر کے راستے میں یونیورسٹی دو تین پڑھتی ماں باپ پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں جناب ایک جوڑی یہاں کھڑی ہوئی ہے ایک جوڑی وہاں کھڑی ہے ایک جوڑی وہاں کھڑی اور آپس میں مواش کے چلو یہ سکھاتے ہو یہ علم کا زیور ہے، یہ عمل ہے یہ تعلیم ہے اس کردار کے حامل کیا خدمت کریں گے دین کی کیا خدمت کریں گے علم کی تو ہم یہ عرض کر ہیں کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنے کالجوں کی چیزیں ہمارے مدارس میں شفٹ کریں آپ ان مدارس کا نور اپنے اداروں میں منتقل کرو اپنے اداروں میں منتقل کرو اور ہندوستان پاکستان ان مدارس کا کیا ہی کہنا ہم نے ایک دنیا دیکھی یونیورسٹیاں دیکھی ان کے سلیبس دیکھیں لیکن جو ہمارے ان مدارس کا ایک نصاب تعلیم ہے وہ سب سے قوی جامع اسلامیہ مدینہ منورہ اس سے بھی کبھی جامع الامام ریاض اس سے بھی قوی ام الخرا مکہ مکرمہ اس سے بھی قوی مثال کے طور پہ ہم نے ایک طالب علم ہے جو وہاں سے بی اے کرتے ہیں اکثر طلبہ جو وہاں سے فارغ ہو کے آتے ہیں وہ بی اے کی ڈگری لے کر آتے ہیں جس کو لسانس کی ڈگری کہتے ہیں وہ چار سال میں حدیث کیا پڑھتے ہیں بلغل مرام کی چند منتخب حدیث, ہیں چند منتخب حدیث ہیں جن کی تعداد چار سو ہوگی یہ ان کا کل تعلق بالحدیث ہے ہمارے مدارس میں بلوغل مرام دوسری کلاس میں پڑھائی جاتی مکمل اور پورا سیاست تھا پورا سیاست تھا جو تقریباً پچیس ہزار احادیث کا مجموعہ ہے یہ پڑھائی جاتی ہے ایک طالب لگ محنت کرے اور صحیح حق ادا کرے جیسے آج سے قبل انہی مدارس سے محمد گوندوی رحمہ اللہ اسماعیل سلفی رحمہ اللہ داؤد حزمی رحمہ اللہ یا ساتین پیدا ہوئے آج بھی یہ نتائج برآمد ہو سکتے ہیں ضرورت محنت کی ہے اور بحمد اللہ محنت ہو رہی ہے اللہ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے مدارس ہے پاکستان کے ان کا جو ایک نصاب تعلیم اتنا قوی ہے الحمد اللہ اس کا اگر حق ادا کیا جائے تو کوئی اس کی مثال اور کوئی اس کی نظیر نہیں کوئی اس کی مثال آپ پیش نہیں کر سکیں اس لیے ان مدارس کے دست و بازو بنیں ان مدارس کے معاون بنیں ان مدارس کی اقامت کی کوشش کریں علماء تیار کریں اس امت کو علماء کی حاجت ہے اس امت کو ڈاکٹروں سے زیادہ علماء کی ضرورت ہے ابن قیم فرماتے ہیں جس بستی میں عالم نہ ہو اس بستی کے رہنے والوں پر ہجرت کرنا فرض ہو جاتا ہے اپنی بستی چھوڑ دو کسی ایسے مقام پر جاؤ جہاں پر عالم موجود ہو تاکہ اس سے تم علم حاصل کر سکو ایک ڈاکٹر جسم کا معالج ہے اور ایک عالم جو ہے وہ آپ کا روحانی معالج ہے جسم اگر خراب ہو جائے نتیجہ موت ہے اور موت سب پہ آنی لیکن روح کا فساد جو ہے ایک ایسا بگاڑ ہے جس کی کوئی تلافی نہیں کوئی اس کی تلافی نہیں اس کا علاج جو ہے وہ کتاب و تو اللہ تعالی کا نور اس علم کا نور تو یہ علم بڑے اس کے فضائل ہے یعنی جس کے جس کی فضیلت یہ ہو کہ ایک ایک قدم کو گنا جائے ایک طالب علم من کا طریقا, علم اللہ طریقا کہ جو ایک راہ پر چلے طالب علم کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر ایک قدم شمار کیا جاتا گنا جاتا دی. یہ سفر تو جنت کا راستہ اور اللہ میں رجب فرماتے ہیں اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو علم کی راہ پر چلے معنی وہ خطہ جو کتاب و سنت نے طلب علم کا کھینچ ہے جس کو صلی علیہ نے اپنایا ان نقوش پر چلے ان نقوش پر چلے تو اللہ تعالیٰ اس کا جنت کا راستہ آسان کر دے گا ان اس حدیث کی تفصیل دو طریقوں سے ایک تو بشو بالاقدام قدموں سے چل کے جانا ایک ای قدم کا اجر برکتوں سے بھرپور اور ایک اس راہ پر چلنے کا معنی کتاب و سنت سے قواعد لے کر طلب علم کے محدس نے علماء نے ان قواعد کو ان نقوش کو پیش کیا ان قواعد پر چل کے جو علم طلب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے جنت کا راستہ آسان کر دے گا یہ ہماری دعوت ہے مدارس بے تحاشا قائم ہونے چاہیے اور انہی سلیبس کے ساتھ انہی مناہج کے ساتھ جو بحمد اللہ موجود ہیں یہ بحمد اللہ کفایت کرنے والے ہیں اٹھارہ علوم ان مدارس میں پڑھائے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی فحی کے وہی کے معاون ہیں کتاب و سنت کے معاون ہیں تو ان میں اضافہ ہونا چاہیے ان مدارس کی تعداد میں اور ان علماء کی تعداد میں ان طلبہ کی تعداد میں اور ان مدارس سے جو علماء فارغ ہوں وہ اپنا کردار بہت میں خوبی انجام دے اور میں سمجھتا ہوں کہ اصل کردار یہ ہے ہر فارغ ہونے والا وہ مشن اپنائے جو محمد الرسول اللہ وسلم کا مشن تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے قبل ایک مسجد کے امام تھے ایک مسجد کے خطیب تھے اس مسجد کے ممبر کو آپ نے استعمال کیا اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے امامت کا شرف کوئی معمولی شرف نہیں ہے وہ لوگ جو آج غیروں کے طلبے چاٹ کر فخر محسوس کرتے ہیں وہ ان طلباء پر یہ بھی ایک تنقید کرتے ہیں کہ کیا ہے مسجد کی امامت سنبھال اللہ سے ڈرو اور یہ جو ایک احساس کمتری ہے اس سے نکلو اس خول سے باہر نکلو اللہ کے پیغمبر ایک مسجد کے امام تھے ایک مسجد کے خدیب تھے اور بڑی اس کی ذمہ داری اللہ یہ اللہ حجر الحدہ خیر اللہ کے اس مسجد کی ممبر سے اگر آپ نے واعض کیا اور اللہ نے ایک شخص کو دین کا فہم دے دیا ہدایت دے دی فرمایا کہ دنیا کے جتنے خزانے ہیں ان سب سے قیمتی خزانہ یہ ہے یہ کیا آپ کی سوچ ہے مسجد سنبھال لی امامت سنبھال لی اللہ کے پیارے پیغمبر مسجد کے امام تھے مسجد کے خطیب تھے اور آپ نے اس مسجد کو استعمال کیا اپنے صحابہ کی تربیت کے لیے ان کو علم نافے دینے کے لیے اور آپ کا مدرسہ اصحب صفہ جس کے طلبہ تھے اور وہ آپ چلاتے تھے صحاب صفہ آپ سے علم لیتے تھے دن رات اللہ تعالیٰ کی فہی سنتے تھے تو وہ سلسلہ چل رہا ہے اس کا تسلسل آج بھی موجود ہے ان مدارس کی شکل میں اور ان مساجد کی شکل میں اور یہ سلسلہ قائم و دائم رہنا چاہیے یہ ہماری ایک سوچ بھی ہے ہماری فکر بھی ہے ہماری التجا بھی ہے اور یہ دعا بھی ہے کہ اللہ رب العزت ان مدارس کی تعداد میں اور اضافہ کرے علماء کی تعداد میں اور اضافہ کرے تاکہ یہ مدارس یہ, یہ علماء یہ طلبہ جو یہ امت اس وقت بربادی کے دھانے پر ہے اور ترس کھائے جانے کے قابل ان کے لیے کوئی نجات کا اور عافیت کا راستہ جو ہے وہ نکل سکے اور برآمد ہو سکے امت سسک رہی ہے امت تڑپ رہی ہے اور اس کا علاج روحانی علاج ہے وہ روحانی علاج کسی تجربے سے نہیں وہ روحانی علاج کسی عقل سے نہیں بلکہ وہی الہی سے ممکن ہے وہی الہی وہ واحد شے ہے جو تجربے سے عقل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کے نور سے اس کتاب و سمنہ سے حاصل ہوتی ہے تو اس کو استعمال کیا جائے اس امت کو بچانے کے لیے آفیت کا راستہ دکھانے کے لیے یہ ہماری اساس ہے اور قوی اساس ہے قابل فخر ہے میں سمجھتا ہوں ایک شخص اگر چاند پر چلا جائے ہمیں معلوم ہو ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں مگر ہم یہ چاہتے ہیں چاند پہ جانا نہ جانا یہ بعد کی بات ہے پہلے وہ طریقہ استنجا معلوم ہونا چاہیے جو محمد الرسول وسلم نے اپنی امت کو دیا اللہ تعالی نے یہ نہیں پوچھنا کہ تم چاند پر گئے یا نہیں گئے یہ سوال ہوگا تمہارا استنجا کا طریقہ میرے پیغمبر کے مطابق تھا یا نہیں تھا ورنہ عذاب ہو سکتا ہے اتنا کل باؤلا فنا اکثر عذابل خبر ہو استنجے میں احتیاط کرو قبر کا زیادہ ہے جو عذاب ہے وہ استنجے میں احتیاطی کی بنا پر ہوگا تو بتائیے پھر کمال کس چیز میں نعمت کون سی چیز ہے چاند پہ جانا یا مدرسے میں بیٹھ کر طریقہ استنجا سیکھنا تاکہ عذاب قبر سے بچ سکیں اللہ کے بندوں یہ زندگی جو ہے قابل فخر اور قابل سعادت کب ہوگی جب آپ علمی اعتبار سے عملی اعتبار سے اپنے شب و روز کے اوقات کے اعتبار سے اپنے آپ کو جوڑ لیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ تعلق بلّہ باقی یہ ظاہری باتیں یہ خالی خولی چیزیں کھوکھلی باتیں کوئی ان کی حیثیت نہیں ہے ایسا علم اور ایسا عمل جو بندے کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دے یہی مطلوب ہے اور یہی ان مدارس کا جو ہے وہ ایک تربیت کا ایک نظام اور ایک احساس ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس علم سے علم نافع سے منسلک ہوں عمل صالح حاصل کریں مدارس کی خدمت کریں آپ کا خرچ کیا ہوا ایک ایک پیسہ ایسا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے جو قیامت تک پہنچ سکتا ہے نبی اسلام کے تیسرا بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے ہڈیاں اس کی سڑ گل گئیں لیکن اس کا ثواب قبر میں پہنچ رہا ہے ان میں ایک شخص منطورہ کا علم اپنے پیچھے علم چھوڑ جائے کوئی دینی ادارہ چھوڑ دیا علماء تیار کر کے چھوڑ دیے طلبہ چھوڑ دیے کتابیں چھوڑ دیں فرمایا کہ ان کا ایک ایک لفظ پڑا ہوا پڑھایا ہوا اس کی قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا دنیا اس پر عمل کرے گی اس کا ثواب پہنچتا رہے گا ہر چیز کے لیے فنا ہے لیکن باقیات آت و صالحات یہ علم اس کے لیے فنا نہیں ہے یہ قیامت تک آپ کے کام آ سکتا ہے اور قیامت تک یہ صدقہ بن سکتا ہے اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ ہم اس علم نافع کے ساتھ منسلک رہیں ان حالات میں ادارہ جہاں ہم بیٹھے ہیں بحمد اللہ ایک منہجی سوچ کے ساتھ بحمد اللہ قائم ہوا ہے اور تعلیم دینے والے اساتذہ مدرسین بحمد اللہ دیکھے والے جنہوں نے انہی مدارس سے علم حاصل کیا اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جن کی صنعت اللہ کے پیغمبر کے ساتھ متصل ان محدثین سے چلتے چلتے تک تک پھر صحابہ تک پھر رسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور نبی علیہ السلام کی صنعت جبریل امین کے ذریعے اللہ تبارک بتلا تک بتائیے کتنا یہ قابل فخر اساسہ ہے اور یہ وہ معرفت کا ایک ایک راستہ ہے جو ہم سب کے لیے نجات ہندہ ہو سکتا ہے اللہ پاک تحفیق اقول اقولا واستغفر الله لي و لكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين